اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا وَإِنَّا <بِلْحِرَو> ہم کو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی میں اور بہت کچھ محمد نسیب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام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 وَلَسْتَ شَهِيدًا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ مَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِذَا قَضَىٰ اَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ اَحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا ما ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجلِه ذلك اقسط عند الله واقظم للشهادة وادنا الله ترطاب وادنا الله ترطاب الا ان تكون تجار تن حاظره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم تكتبوها عم اللَّهُ اللَّهُ صدق اللہ اللہ بارش کی وجہ سے تین درسوں کا ناغا ہو گیا اور جب سے درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے یہ سب سے لمبا ناغا ہے اللہ پاک ہمیں اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے درس میں سورت البقرہ کی بلکہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یعنی سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی کریم کی اس سب سے طویل آیت میں اللہ پاک نے مالی معاملات کے بارے میں ہدایات دی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مالی معاملات کاروبار تجارت دکانداری ملازمت محنت مزدوری یہ کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے تقوا ایمان توکل اللہ کے قرب اور محبوبیت کے منافی نہیں ہے اسلام دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے بلکہ ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ دنیا بھی دین بن جائے دنیا بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے تجارت بھی عبادت بن جائے اسلام میں رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے یعنی ترک دنیا دنیا چھوڑ کر مسجدوں کے گوشوں میں ہجروں میں پہاڑوں کی غاروں میں جنگلات کی تاریکیوں میں اور دنیا سے ہٹ کر کہیں جا کر بیٹھ جاؤ اسلام اس کی نہ صرف یہ کہ تعلیم نہیں دیتا بلکہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتا اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرما دیا لا رہبانی فی اسلام اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے دکانداری کرتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے ملازمت کرتے ہوئے تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے بیوی بچوں کو پالتے ہوئے رشتے داروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے معاشرتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے اصل فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے نیت نیت کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے نیت اچھی ہو تو جسے ہم دنیا کہتے ہیں اگر نیت اچھی ہو اور طریقہ کار صحیح ہو تو یہ دنیا دین بن جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر دنیا کا غلام بن گیا اور مسلمان کو حکم یہ کہ تم دنیا کو اپنا غلام بنا لو یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس کے برعکس خود دنیا کا غلام بن گیا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تائیسا عبد الدیر ہم تائیسا عبد الدینار درہم کا بندہ دینار کا بندہ روپے پیسے کی بندگی کرنے والا ان کی پوجا کرنے والا تباہ ہو جائے وہ تو ہلاک ہو گیا بندگی اور پرستش اور پوجا یہ صرف بتوں کی نہیں ہوتی روپے پیسے کی بھی ہوتی ہے دنیا کی بھی ہوتی ہے دولت کی بھی ہوتی ہے خواہشات کی بھی ہوتی ہے شہبتوں کی بھی ہوتی ہے تو فرما کے دینار اور درہم کا بندہ اور کپڑے کا بندہ ان کی پرستش کرنے والا ان کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والا ان کے لیے آخرت کو پسے پشت ڈال دینے والا ان کے لیے حلال اور حرام کے امتیازات ختم کر دینے والا وہ تو تباہ ہو گیا وہ تو ہلاک ہو گیا حضرت مولانا احمد علی لاہوری نب اللہ مرقدہ ان کا ایک عجیب ملفوظ نظر سے گزرا وہ فرماتے کہ میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر فصف و فجور اور گناہوں کی جو کثرت ہے اسی فیصد اس کا سبب حرام روزی ہے اسی فیصد اس کا سبب حرام روزی ہے اور دس فیصد اس کا سبب یہ ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا جاتا ہے اور دس فیصد سبب یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے محروم رہتے ہیں و فجور اور گناہوں کا اسی فیصد سبب یہ بتایا کہ لوگ حرام اور حلال میں امتیاز نہیں کرتے بس پیسہ چاہیے جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے جس طریقے سے آئے میں یار بلند ہو آمدنی میں اضافہ ہو بینک بیلنس میں بڑھوتری ہو بس یہ پیش نظر ہے تو اس کی وجہ سے دل تاریخ ہو جاتے ہیں دل سخت ہو جاتے ہیں عبادت میں لطف نہیں آتا تلاوت کو دل نہیں چاہتا اولاد نافرمان ہو جاتی ہے نسلوں میں یہ بات چلتی ہے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے نورانیت ختم ہو جاتی ہے گھروں میں محبت اور پیار کی فضا باقی نہیں رہتی لڑائی جھگڑے سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور فرمایا کہ دس فیصد اس کا سبب بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا ہے آج ہمارے ہاں تو یہ عام ہو گیا بہت سے تو گھروں میں بھی خواتین نماز کا اہتمام نہیں کرتی پھر لوگوں کے اندر ایک شوق ہوٹلوں پر جا کر کھانا کھانے کا اور وہاں تو ظاہر ہے وہاں کا عملہ وہ نماز کا کہاں اہتمام کرتا ہے وہ تو پاکی ناپاکی کا بھی اہتمام نہیں کرتے اور دس فیصد سبب یہ بتلایا کہ لوگ اللہ والوں کی نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنے کا دین کی بات سننے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں لوگوں نے اسے چھوڑ ہی دیا اس کی اہمیت دلوں سے نکل گئی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کل ریڈیو پر ٹی وی پر اور دوسرے ذرائع ابلاغ پر بڑے اچھے مقرر آتے ہیں بڑے اچھے مدرس آتے ہیں کوئی تفسیر بیان کرتا ہے کوئی لیکچر دیتا ہے کوئی بڑا خوبصورت لچھے دار قسم کا آواز کرتا ہے تو ہمیں اہل علم کی اہل اللہ کی مجالس اور صحبتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو نورانیت اللہ پاک نے ان مجالس کے اندر رکھی ہے وہ نورانیت گیر بیٹھے بٹھائے لیکچر سننے میں نہیں ہے یہ فضا ہی کچھ اور ہوتی ہے اس کی برکات اس کے سمرات کچھ اور ہوتے ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر آیا جیسے کہ پہلے بھی ارض کیا جنوبی افریقہ میں جانا ہوا وہاں مسلمان صرف پانچ فیصد ہیں ارانیت صحاشی بے پردگی بے غیرتی بدکاری شراب نوشی ہے یہ چیزیں تو عام ہیں ان کو تو وہاں برائی سمجھا نہیں جاتا پورے مغربی معاشرے میں یہی حال ہے لیکن وہاں کے رہنے والے وہ مسلمان جو اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا ان کی مجلس میں بیٹھنے کا دین کی بات سننے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ پاک نے انہیں پہاشی اور ارانیت اور حرام کے اس سمندر میں بھی نیکی اور تقبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے تو اس کے اثرات ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو ارد یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے دنیا کمانے کی مخالفت نہیں کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری اپنی ایک سوچ اور وہ سوچ الحمدللہ للہ قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہے میں کوئی متحد نہیں ہوں کوئی میرا کوئی الگ نظریہ نہیں ہے وہ سوچ یہ کہ مسلمانوں کو دنیا کے معاملات میں آگے بڑھنا چاہیے تجارت میں آگے بڑھنا چاہیے معیشت میں آگے بڑھنا چاہیے اسلحہ سازی میں آگے بڑھنا چاہیے مشینوں کی ایجاد میں مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے مسلمانوں کو اس میں مقتدی نہیں بننا چاہیے امام بننا چاہیے لیکن مسلمان تو مقتدی بن کر رہے گئے غیروں سے ناکارا اسلحہ خریدنے والے ان کے ہاں جو اسلحہ پچاس سال پرانا ہو جاتا ہے وہ پھر ہمیں تھما دیتے ہیں تو یہ چیز تقوا کے منافی نہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ حلال اور حرام کا امتیاز کیا جائے حرام سے اپنے دامن کو حت البسا اپنی طاقت کے مطابق بچا کے رکھا جائے جتنا ہم بچ سکتے ہیں جہاں بچ ہی نہیں سکتے ہماری طاقت میں نہیں ہے ہمارا نظام ایسا کہ اس میں بعض اوقات جائز کام بھی رشوت کے بغیر ہوتے نہیں ہیں دوسری لائن اختیار کیے بغیر جائز کام جائز کاموں میں بھی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو جہاں ہم مجبور ہو جائیں وہاں الگ بات ہے لیکن حت الامکان اپنے آپ کو حرام سے بچانے کا اہتمام کیا جائے اس لیے کہ اسلام نے معاملات کی صفائی پر اور رزق کے حلال ہونے پر بڑا زور دیا ہے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے کسی مسلمان کا ہم ایک روپیہ بھی نہ کھائیں لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گنا ہے لیکن بہت سے لوگوں کے دل سے یہ بات نکل گئی کہ کسی مسلمان کا حق دبا لینا یہ کتنا بڑا گنا ہے اللہ کے نبی فرماتے جس نے ایک بلشت زمین ایک بلشت زمین ظلم کسی سے ہتھی آئی تو سات زمینیں قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائیں گی ہم تو اتنے کمزور ہیں ایک من دو من مٹی کی بوری نہیں اٹھا سکتے سات زمینوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے جب میں کبھی سنتا ہوں فلاں حاجی صاحب یا فلاں نمازی صاحب وہ مالی معاملات میں گڑبڑ کرتے ہیں تو یقین کریں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک شخص دین سے بے سی باغی ہو چکا ہے نہ نماز کی فکر نہ روزے کی نہ حج کی اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے وہ تو نام ہی نہیں لیتا دین کا وہ ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں ڈبلو تو اتنے بڑے تعجب کی بات نہیں وہ تو دین سے باغی ہو چکا لیکن ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے راستے پر چلے نماز کی پابندی کرتے ہیں دوسری عبادات کی پابندی کرتے ہیں تو مالی معاملات میں بھی ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنا ضروری ہے کہ کسی کا ایک روپیہ بھی ظلمن نہ جائے قیامت کے دن انسان ہل نہیں سکے گا جب تک کہ مالی معاملات کا اس سے حساب نہ لے لیا جائے ترمزی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتزول ابن آدم یوم القیامہ حتہ ان المسن قیامت کے دن انسان کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے انی فیما افنا تمہیں زندگی جیسی قیمتی پونجی اور سرمایہ دیا تھا یہ سرمایہ کہاں ختم کیا زندگی کی تو ایک ایک خاص قیمتی ہے خریدی نہیں جا سکتی زندگی ایک دن نہیں خریدا جا سکتا اگر زندگی بازار میں فروخت ہوتی دکانوں پر زندگی کی سانسیں دستیاب ہوتی تو بہت سے بادشاہ بہت سے سرمایہ دار ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے جانے کا نام بھی نہ لیتے لیکن اللہ نے اس کو قابل فروخت اور قابل خرید چیز نہیں بنایا یہ تو اللہ کا عطی ہے تو اللہ پوچھیں گے تمہیں اتنا قیمتی سرمایہ دیا تھا یہ کہاں ضائع کیا کہاں استعمال کیا انشبی فیما ابلا تمہیں جوانی عطا کی تھی یہ جی جوانی کہاں لگائی جوانی انسانی اور جسمانی صلاحیتوں کا عروج اور کمال کا زمانہ تمہیں جوانی عطا کی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بچپن ہی میں تمہیں موت دے دی جاتی بہت سے گنچے ایسے ہیں جو بن کھلے مرجا, مرجا جاتے ہیں جوانی تک پہنچنے سے پہلے تمہیں بلا لیا جاتا لیکن ہم نے تمہیں جوانی عطا کی یہ جوانی کہاں لگائی وہ انمال ہی فک یہ بتاؤ کہ یہ جو مال دیا تھا یہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا کہاں سے کمایا تھا یہ مال یہ جو تم نے پیسہ جمع کیا ہوا تھا یہ خون پسینے کی کمائی تھی یا غریبوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے رہے حرام طریقے سے جمع کرتے رہے رشوت کے ذریعے سے جھوٹ کے ذریعے سے دھوکے کے ذریعے سے فراڈ کے ذریعے سے اپنی طاقت کے زور پر ظلم کے طور پر تم پیسہ جمع کرتے رہے کہاں سے کمایا تھا ذرائع آمدنی بتاؤ ہم دنیا میں تو ذرائع آمدنی چھپا جاتے ہیں کسی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں پوری طرح ہمارے ذرائع آمدنی کا وہ احتساب کر سکیں لیکن اللہ کو تو پتا ہماری آمدنی کے ذرائع کیا ہیں کہاں سے کماتے ہیں اور فرمایا کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا ممازا امی لفیما علیما ارے جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا جب تک ان پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے فرمایا کے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں اکثر الحمدللہ اللہ پاک مجھے مالی معاملات کی صفائی کی اہمیت پر زور دینے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں اس لیے کہ میرے مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ مسلمان اس میں بڑے کمزور واقع ہو گئے دو کا فراڈ نمبر دو چیزیں بنانا جان بچانے والی دوائیاں تک نمبر دو بناتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں خطرناک چیزوں کی ملاوٹ ہمارے روڈوں کو دیکھیں ہماری عمارتوں کو دیکھیں ٹھیک داروں کو دیکھیں کہاں کہاں غبن ہو رہا ہے کون کون اپنا اپنا حصہ لے رہا ہے یہ نہیں سوچا جاتا اتنا سا پیٹ ہے دو روٹی سے بھر جاتا ہے اس کے لیے حرام پر ہاتھ ڈالنے کی اللہ کو ناراض کرنے کی اپنی آخرت تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے سب سے طویل آیت مالی معاملات کے بارے میں نازل فرمائی میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو کہ مالی معاملات کو اہمیت دے دی جائے فرمائے یادین آ مناتم مسمن فختبو اے ایمان والو جب آپس میں تم ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو اسے ایک معین وقت تک لکھ لیا کرو آپ جانتے ہیں جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت عرب کے معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو لکھنا جانتے تھے شاہ و نادر آپ اندازہ کیجئے کہ بدر میں جب قریش کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض کے لیے شرط لگائی کہ تم ایک یا دو مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تمہیں رہا کر دیا جائے گا ان سے یہی جرمانہ لیا گیا کہ تم لکھنا پڑھنا سکھا دو اتنے کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور حضور چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو لکھنا پڑھنا یہ عام ہو تو اس وقت لکھنا پڑھنا جاننے والے لوگ بہت کم اور اسلام حکم دے رہے ہیں کہ تم قرض کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو ایسے ہی نہیں چھوڑو اب ہم میں سے ہر شخص اس کے فوائد کو جانتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ قرض کے معاملے کو ادھار کے معاملے کو لکھنا یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کسی کو قرض دے رہے اور اس سے کہیں کہ بھائی لکھ لیا جائے اسلام کا حکم ہے تو وہ اپنی توہین سمجھے گا کیا مجھ پر اعتبار نہیں ہے لیکن کہا جائے کہ یہ اسلام کا حکم ہے لکھ لو آپ سوچئے اگر لکھ لیا جائے قرض کے معاملے کو ادھار کے معاملے کو تو کتنے ہی تناسعات ہے جو ختم ہو جائیں ہم ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں قرض لینے کے بعد انکار ہی کر دیتے میں نے تو قرض لیا ہی نہیں ہے یا انکار تو نہیں کرتے ٹال مٹول کرتے رہتے دیتے ہی نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ تحریر نہیں کہ ہم اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کر سکے لیکن اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت سے تنازعات ختم ہو جائیں لکھنے پر زور دیا اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرنے لگو ایک معن مدت تک کے لیے تو لکھ لو یہاں یہ بھی بتا دیا کہ ادائیگی کی مدت بالکل واضح ہونی چاہیے متعین ایسا نہیں کہ مجہول سی مدت بلکہ متعین تاریخ ہو فلاں تاریخ کو یہ قرض واپس کر دیا جائے گا ولیقت اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا لکھے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ بکات اللہ فلیب اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھے اللہ بتانے یہ ہی چاہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں لکھنے کا سلیقہ عطا کا کیا ہے تمہیں علم دیا ہے تو اس کا شکر کیا سے ادا کرو گے کہ ان بھائیوں کے کام آؤ جو لکھنا نہیں جانتے ہیں دوسروں کے کام آنا یہ بھی اللہ کی نعمت کے شکر کی ادائیگی کی ایک صورت ہے بلدی علیہ الحق اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے حق ہے یعنی دستاویز کا لکھوانا تحریر کا لکھوانا یہ مقروض کی ذمہ داری ہے وہ قرض کا اقرار کرے اور لکھوائے بل یہ تکل حرب اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے بلا یب خسمین ہوں آ اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے پورا پورا لکھوائے ذرا توجہ فرمائیے کہ اللہ پاک نے جزئیات تک کی ہدایت دی ہے ایسا نہیں کہ اصولی طور پر ایک بات بیان کر دی بھائی ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لیا گا نہیں اس میں جزئیات تک کو اللہ پاک نے بیان فرما دیا انکان او اوزعیفن جس ذم میں حق ہے جو مقروض ہے اگر وہ بے ہے مجنون ہے دیوانہ ہے یا کمزور ہے چھوٹا بچہ ہے بہت بڑا ہے اولا یہ ہوا یا وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا بلادل تو اس کا کوئی سرپرست وہ عدل اور انصاف کے ساتھ لکھوائے وسط شہید شہید عینی اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بھی بنا لو ایسے گواہ جو کہ مومن ہوں اور جو کہ عادل ہوں کوئی بڑا سودا کیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ اس میں دو گواہ بھی مقرر کر لو ادھار کا سودا ہے فعلم یقینا رجولین اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو وہ دیانتار قسم کے گواہ ہوں ایسی بازاری قسم کے اوارا قسم کے لوگ نہ ہوں اَن تَضِلَّ فت ذکر احدا حمن ان دو عورتوں کے ہونے کی کیوں ضرورت ہے فرمایا کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے ابل تو دو گواہ ہونے چاہیے دو مرد گواہ ہونے چاہیے اگر دو مرد گواہی کے لیے دستیاب نہ ہوں تو فرمایا کہ پھر ایک مرد اور دو عورتیں اب دو عورتوں کی کیوں ضرورت فرمایا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے گویا کے مقصد عورت کی تحقیر نہیں ہے بعض لوگ اس ات کریمہ کو پیش کر کے عورتوں کو برغلاتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو تمہیں ذلیل کرتا ہے قرآن کہتے ہیں کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں ہونی چاہیے گویا کہ عورت کی حیثیت کو کم ترک کیا گیا ہے عورت کو ذلیل کیا گیا ہے قرآن کریم میں آز اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد عورت کی تحقیر اور تزلیل نہیں ہے بلکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ عورتوں پر عام طور پر نسیان غالب ہوتا ہے تو اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے دوسری بات یہ بھی ہے کہ کاروبار کرنا تجارت کرنا مالی معاملات کرنا یہ عام طور پر مردوں کے ہاتھ میں ہے مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے عورتوں کے ہاتھ میں نہیں تو جس کا کسی شعبے سے تعلق ہی نہ ہو اس میں اسے تجربہ ہی نہ ہو اس سے وادث ہی نہ پڑتا ہو تو اس کے بارے میں اندیشہ ہے بھولنے کا غلطی کر جانے کا ٹھوکر کھا لینے کا لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں بلا ابشہدا اظام اور گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں بلا تس امو انتبو سگیرن او کبیرن الا اجلی اور ادھار کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے نیاد کی تعین کے ساتھ لکھنے سے اکتایا نہ کرو اللہ کہتے ہیں کہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو جب ادھار کا معاملہ کر رہا ہو کر رہے ہو تو اس سے لکھنے سے اکتایا نہ کرو اللہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ کرینے عدل بھی ہے وہ اقوام شہادہ اور اس سے شہادت بھی زیادہ درستگی کے ساتھ ادا ہو سکتی ہے وہ ادنا اللہ ترتابو اور شک میں پڑھنے سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے اللہ فرماتے کے لکھ لینے میں انصاف زیادہ ہے تاکہ کل کسی کی حق تلفی نہ ہو